اے برکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم اقلیکم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبد ورسوله بلغ الرساله و ادى الامانه و نصح تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله و سلام عليه وعلى اله و على اصحاب ومن اتبع هدي وسنته الى يوم الدين اما بعد معزد ومكرم ناظرین گشتہ ہفتے سومیہ کی وجہ سے درست نہیں ہو پایا تھا اور باب الورا کی چوتھی حدیث تک گفتگو ہمارے شیخ محترم کی پہنچی تھی اور حدیث تھی منتشر من منہ ابھی پوری گفتگو اس حدیث کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آنے والے دن میں انشاءاللہ اللہ مشابہت سے متعلق بڑے اہم مسائل پر شیخ محترم کی گفتگو ہوگی اج انشاء اللہ اسی درس کی تکمیل کی جائے گی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سکون جمعی کے ساتھ شیخ کے درس کو سماعت فرمائیں شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے مزید پوچھنا کہتے ہوئے میں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں اور تمام ہمارے ناظرین اور مشاہدین کو مستفید فرمائیں جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ <تصفيق> علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاہده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له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 قابل احترام فضیلت الشیخ محتار مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہن پچھلے درس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ تشبہ سے متعلق حدیث میں آیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتشبہ بقوم فمین ہوں جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہے یا جو انسان جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہے اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن حبان اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انسان اگر مشرقین اور کفار کی مشابہت اختیار کرے لیکن یہ کہے کہ میری نیت ان کی مشابہت کی نہیں ہے. تب بھی ایسا انسان گناہگار ہے اور ایسا انسان غلط کام کر رہا ہے اس لیے کہ کسی اچھی نیت سے غلط کام صحیح نہیں ہوتا ہے لہذا جہاں ایک انسان کو اپنے قلب کی سطح پر کفار اور مشرقین کی مخالفت کرنا چاہیے ان کے طور طریقوں سے دور رہنا چاہیے اسی طرح سے عملی سطح پر بھی ان کی عبادات اور ان کی عادات ان کے طور طریقوں کو چھوڑنا چاہیے ان سے دور رہنا چاہیے ان کی مشابہت ان کی سملارٹی ان کی ریزمبلنس سے بچنا چاہیے ان جیسا وہ نہ دکھائی دے ان جیسا وہ نہ بنے اس کی تفصیل کیا ہے یہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے اور کن کن لوگوں کی مشابہت سے ہم کو بچنا ہے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں لفظ قوم آ رہا ہے منتشب بہاب قوم۔ اور ہمارے ہاں اردو زبان میں قوم کا جو معنی ہوتا ہے وہ فلاں قوم جو ہے عیسائی قوم یا سکھ قوم یا ہندو قوم یا فلاں قوم تو ایک قوم کے معنی میں ہم لوگ اس کو لیتے ہیں اردو زبان میں لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بھی قوم کہا جاتا ہے تو یہاں پر صرف کسی قوم کا معاملہ نہیں آتا ہے بلکہ ایک خاص قسم کے لوگوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے اس تعلق سے ایک شبہ یہاں پر یہ آتا ہے اور بعض لوگ اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم کو دوسروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے کفار مشرقین کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے تو کیا ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کریں کیا ہم گاڑیوں میں سفر بھی نہ کریں کیا ہم دنیا کی چیزیں استعمال نہ کریں ہر چیز میں اگر ہم ان کے مخالف ہو جائیں گے تو ہم پچھڑ جائیں گے یہ ایک شبہ ہے جو بعض وہ لوگ بیان کرتے ہیں پیش کرتے ہیں جو خاص طور سے انہی کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو حلال کرنا ہے ان کے کلچر کو ان کے رہن سہن کو ان کی عادات و اطوار کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کا شباؤ پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث میں کہ منتشب جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کا خاص شعر اگر کوئی ہے تو وہاں وہ ممنوع ہے نہ یہ کہ ایسی ٹیکنالوجی ایسی چیزیں جو ساری انسانیت کے لیے ہے وہ کسی قوم کا شعر نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی ہے اسی لیے شیخ الفوزان الفان حقاح کہتے ہیں فنح نمن یوں نہ تشب ہمیں کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے فی دینہم ہم و فی عادات المختص بہم ان کے دین میں اور ان کی عادات میں ان کے دین میں اور ان کی عادتوں میں المختص بہم ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں ان کا شعر ہے ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے کا تشب فی الباس و تشب و بہم فل کلام جیسے ان کی طرح لباس پہننا ان کی طرح کلام کرنا وہ تشب و بہم فیم و من خسا اسم فل آدات فل اور ایسی چیزوں میں تشبوں سے منع کیا گیا ہے جو ان کی خصوصیات میں سے ہے جو ان کی پہچان ہے چاہے وہ عادات میں سے ہو یا عبادات میں سے ہو ام الشیا اللہ ستمن من اس لیکن وہ چیزیں جو ان کی خصوصیات میں سے نہیں ہیں پرٹیکولرلی انہی میں پائی جاتی ہو ایسی چیز نہیں ہے ان نما عامہ۔ اگر وہ چیز عام ہے سبھی اس کو کرتے ہیں فہاد علیہ سمنت تشبو تو یہ تشبہ میں سے نہیں ایسی چیز جو ساری لوگ کرتے ہیں کاروں میں سبھی سفر کرتے ہیں موبائل فون سبھی استعمال کرتے ہیں چشمہ عام طور سے جس کو ضرورت ہوتی سبھی ہی پہنتے ہیں تو یہ کسی ایک خاص قوم کی پہچان نہیں ہے کسی ایک خاص دین کی پہچان نہیں ہے لہذا اس چیز میں وہ ممانات وہ پروہبیشن وہ نہیں ہوگی مثق وہ تعلقات کہتے ہیں مثال کے طور پر رزق کے لیے کوشش کرنا ایک انسان بزنس کرے یا رزق کے لیے جو بھی اسباب ہیں کوئی یعنی طریقہ اپناتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے یعنی ٹیکنالوجی ہے یا کوئی خاص قسم کی حرفت ہے یا کرافٹ uh, جس کو آپ کہیں یا کوئی ایسی چیز جو آدمی کرتا ہے تکنیک استعمال کرتا ہے وہ سنا کے یا اسی طرح سے وہی ہتھیار استعمال کرنا جو دشمن بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی مشابہت ہو رہی ہے بلکہ ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح سے یعنی ایون ایجوکیشن میں مثال کے طور پر بہت سارے علوم ہیں جو آج دوسری قومیں یعنی حاصل کر رہی ہیں جیسے کمپیوٹر کا علم ہے یا اسی طرح سے اور دوسرے میتھمیٹکس یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اگرچہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں لیکن آج دوسری قوموں نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا ہے تو آج ان کا وہ علم اگر ہم بھی اپنی یونیورسٹیز میں اپنے سکولوں میں پڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہاں ان کا کلچر ہم نہیں پڑھا سکتے ان کا طریقہ کار جینے کا طریقہ ان کے انداز ان کے ملنے جلنے کے آداب اور وہ ساری چیزیں جس کو ایٹیکیٹ ہم کہتے ہیں وہ ہم اسلامی اپنائیں گے ان کے نہیں اپنا سکتے تو کہتے ہیں کہ سناعات ہیں یا اسی طرح سے ٹیکنالوجی uh, ہے اس طرح کی چیزیں یا ہتھیار بنانا یا اسی طرح سے کاریں موٹریں جو بھی ہیں اس طرح کی چیزیں بنانا اس میں ان کی مشابہت نہیں ہوتی ہے اگر ہم وہی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بنی آدم یہ ساری چیزیں آدم کی اولاد میں یعنی انسانوں میں مشترک ہیں سب میں کامن ہیں بل بلدینہ امرنا بذالک بلکہ ہمارے دین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یعنی اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے منفعت والی ہو تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کا طریقہ فارسیوں کا طریقہ اپنایا خندک کھود دی جنگ کے درمیان جنگ خندق میں خندق کھو دی گئی تھی یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ فارسیوں کا طریقہ ہے تو اگر کوئی ایسی ترکیب ہے جو دشمن کے پاس ہے مخالفین کے پاس ہے غیر مسلموں کے پاس ہے چاہے وہ دشمن نہ ہو تو ایسے لوگوں کے پاس ہے اس کو مسلمان اپنا سکتے ہیں اگر اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور کوئی دینی قباہت اس میں نہیں ہے ولی صحد تشب یہ ان کا تشبو نہیں ہے معاملہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو اس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو نہ دین میں فائدہ ہو نہ دنیا میں فائدہ ہو تو اگر کسی چیز میں منفعت ہے اور وہ چیز کسی قوم کا دینی شعار نہیں ہے بلکہ وہ ایک تکنیک ہے وہ ٹیکنالوجی ہے تو اس کو اپنانے میں کوئی قباہت نہیں ہے مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پیش کرنا یا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر کے میسیجز بھیجنا آج سارے لوگ کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں دوسرے بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ لوگ اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنے دین کو پھیلاتے تو ہم نہ پھیلائیں اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں لیکن کہیں اگر کوئی شریک قباحت ہو اگر وہ گا کر لوگوں کو دین سکھانے لگے ان کا تو ہم بھی گا کر سکھائیں تاکہ لوگ ماننے لگے یہ صحیح نہیں ہے جیسے بہت سارے نصارہ ان کی دعوت میں میوزک بھی ہوتی ہے چرچز وغیرہ میں میوزک ہوتی ہے اس میں وہ لوگ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں ہم ان کا طریقہ نہیں اپنا سکتے ہیں بلکہ یہ فی نفسی ہی ممنوع ہے چاہے ان کا طریقہ ہو یا نہ ہو موسیقی اسلام میں حرام ہے تو خاص طور سے جب کہ وہ ان کا شیار بن جائے تو اس کو اپنانا جائز نہیں ہے تو یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں ہیں قبروں کے اوپر پھول چڑھانا آج کس کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو نہیں کرتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں قبروں پر پھول رکھنا گلدستے رکھنا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے دوسری قوموں کا طریقہ ہے اس کو ہم نے اپنا لیا یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے خاص کر کے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں دوسروں کا ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یا دنیاوی علوم حاصل کرنا جو دوسری قومیں بھی حاصل کر رہی ہیں اگر ان میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہیں تو اس یہ منع نہیں ہے یہ ان کا تشبو نہیں ہے اسی طرح سے بعض وہ چیزیں جو لباس وغیرہ کی ہوتی ہیں جیسے سویٹر پہننا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کے پاس سویٹر نہیں تھا یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے اس میں مسلمانوں کی منفاج ہے سردی سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ وہ کسی خاص قوم کا شیار نہیں ہے ساری دنیا والے ساری قومیں اس کو کرتی ہیں اگر اس طرح سے مشترک ہو جیسا کہ شیخ سالت فوجان نے کہا کوئی چیز مشترک سب میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بے کہ اس میں کوئی شریک قباہت نہ ہو مثلا اگر سارے ہی لوگ تنگ کپڑے پہننے لگے ایک دم ٹائٹ جینز جیسے بہت سارے لوگ پہنتے ہیں مرد تو مرد عورتیں بھی پہننے لگیں آج کل تو اگر ایسا اب کوئی کہے کہ کسی کا شعار نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیوں اس نے کہ اس میں شریع قباہت ہے اس میں انسان صحیح ڈھنگ سے پیشاب نہیں کر پاتا ہے نجاست سے بچ نہیں پاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی تہارت بھی خراب ہوتی ہے اور نمازیں چھوڑ جاتی ہیں مزید یہ کہ اتنا تنگ کپڑا پہننے سے جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا لازم ہے ان کا حجم دکھائی دیتا ہے تو اس میں شریک قباہت ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تو سبھی پہنتے اس لیے ہم نہیں اگر ایک آدمی لباس پہنتا ہے تو اس میں گنجائش ہے اس کا ترک بہتر ہے لیکن پھر بھی گنجائش ہے خاص طور سے اگر اس کو جاب پہ اس کو پہنا پڑتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے مجبوری ہے اس کی لیکن اتنے ٹنگ لباس پہننا یا ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دینا اس لیے کہ سبھی کرتے ہیں یہ پھر سے ہی جائز نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور اس طرح سے لباس کو پہننا یہ جائز نہیں ہے یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا مسلمانوں کا طریقہ اگر دوسرے لوگ اپنا لیں تو اب ہم کیا کریں مثال کے طور پر اگر جبہ پہننا مثال کے طور پر اگر دوسری قومیں بھی جبہ پہننے لگ جائیں تو کیا مسلمان اس کو چھوڑ دیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اگر مسلمانوں کا طریقہ کوئی اور اپناتا ہے چاہے وہ کفار و مشرقین ہو یہود و نصارہ ہو یا پھر اہل بدعت ہوں جو اہل سنت کا طریقہ اپنانے لگے تو کیا مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے نہیں بعض لوگ مثال کے طور پر مسافے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی مسافہ ایک ہاتھ سے جو ہے دوسری قومیں کرتی ہیں تو ہم کو دو ہاتھ سے کرنا چاہیے یہ مسئلہ فی نفس ہی بحث کا طالب ہے کہ اس بارے میں ہم دیکھیں کہ سنت کیا ہے ہمارے نزدیک راج قول یہی ہے کہ مسافح کے لیے دائیں ہاتھ کو ترجیح دی جائے گی زینت کے کام کھانا پینا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں ان میں دائیں ہاتھ کو فضیلت دی گئی ہے اور بہت سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستائشہ کی حدیث کے مطابق دائیں ہاتھ کو دائیں چیزوں کو ترجیح دیتے تھے چاہے وضو کا معاملہ ہو چاہے کھانے کا معاملہ ہو کنگھی کرنے کا معاملہ ہو لباس پہننے کا قمیص پہننے کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے پیجامہ ہو یا جو بھی ہو اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس میں دائیں کو ترجیح دی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پائجامہ خریدا تھا پہنا نہیں تھا ابن عقیم نے کہا ہے تو دائیں کو ترجیح دی جائے گی اب اگر یعنی کو, کوئی کہتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی تو ایک ہاتھ سے مسافر کرتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کے دو ہاتھ سے کرنے لگے سوال پیدا ہوتا ہے اگر اسی ہم اصول کو اپنائیں تو اگر بعض مشرق اور کفار ایک ہاتھ سے مسافر کرنے لگیں اور بعض دو ہاتھ سے کرنے لگیں تو کیا ہم دونوں چھوڑ دیں گے یعنی اگر مخالفت سے ہم سنن کو ترک کرنے لگیں تو پھر اس طرح سے تو ہم کو لوگ سارے دین سے چھوڑا دیں گے تو یہ طریقہ نہیں ہے راج قول یہی کہ دائیں ہاتھ سے مصافہ کیا جائے گا اب اگر دوسرے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کو اس کو نہیں چھوڑیں گے کیوں اس لیے کہ وہ ان کی مشابہت کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مشابہت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ ان کا تشبو نہیں ہوا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تشبو ہوا پھر بھلے دوسرے لوگ اس کو کرنے لگے اس سے وہ سنت ترک نہیں کی جائے گی اسی طرح سے جو اگر عیسائی راہ پہننے لگے جیسا کہ آج بہت سارے فادر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں وہ پہنتے ہیں تو کیا ہم وہ پہننا چھوڑ دیں گے نہیں سفید جبا ہم پہنیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کی یعنی آپ نے ترغیب دی ہے اس کو پہنو اسی میں اپنے میت کو کفن دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبا پہنا کرتے تھے تو اس کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس وجہ سے کہ بعض دوسری قومیں اس کو کرنے لگے امام نوئی ایک لمبی بحث کے ذمن میں ایک مسئلے پر انگوٹھی پر انہوں نے ذکر کیا کہ کون سے ہاتھ میں پہنی جائے ایک مسئلے میں قبر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا انہوں نے بہت عمدہ بات کہی کہ بعض بدعتی فرقے اگر کسی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں ان کی مخالفت میں ہم کیسے کسی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں قبر کو مصنم بنانے کے مسئلے میں تو یہ انہوں نے المجموع شرح المہدب میں جلچار صفحہ نمبر چار سو پر کہتے ہیں کہتے کہ ہم سنتوں کو کیسے چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ بعض بداتی لوگ اس کو کرتے ہیں تو اہل بدات یا مشرقین و کفار کی مخالفت کی وجہ سے سنتوں کو نہیں چھوڑا جائے گا سنتوں کی پابندی کی جائے گی چاہے پھر کوئی اور اس کو کرے بس انگوٹھی پہننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا اور آپ کو دیکھ کر صحابہ نبی اس کو پہنا اب اس میں اختلاف ہے علماء کے نزدیک کہ راج اس میں پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے لیکن صحابہ پہنتے تھے تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ دوسری قومیں پہنتی ہیں تو ہم نہیں پہنیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ان کے طریقے پر پہننا جیسے نکاح میں پہنا جاتا کہ اس انگلی میں پہناتے ہیں اس کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے تو بیوی شوہر کی محبت اس کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر مرد کو بھی جو ہے شوہر کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے نکاح میں یہ جائز نہیں ہے سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائز ہے تو اس طرح سے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دوسری قوموں کی وجہ سے سنن کو ترک نہیں کیا جائے گا مستحبات کو ترک نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی اصول یاد رکھنا ضروری ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن کی مشابہت سے بچنا چاہیے اور احادیث میں اس کی تصریح وضاحت آئی ہے اس میں یہود و نصارہ ہیں کفار و مشرقین ہیں اسی طرح سے شیطان ہیں اسی طرح سے فساق و فجار ہیں گناہگار اور ایسے لوگ جو بے دین لوگ ہیں اسی طرح سے جانوروں کی بھی مشابہت ہے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے بلکہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے تو ان کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں عورتیں ان کو نہ اپنائیں جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں مرد ان کو نہ اپنائیں آئی اس کی تفصیل دلال کی روشنی میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہود و نصارہ ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے خصوصا یہ اس لیے بھی کہ ہمیں سورت الفاتحہ میں ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے ہم ہر رکعت میں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اح دین المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے سراۃ اللہ انعمت تعلّم ان لوگوں کے راستے کی ان لوگوں کے راستے کی توفیق ہدایت رہنمائی دے جن پر تو نے انعام کیا غیر المقوب علیہ ان کے راستے کی نہیں ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غذب ہوا اور نہ ان کے راستے پر چلا جو راہ سے بھٹک گئے جن پر غضب ہوا کون ہے ترمیزی کی حدیث ہے اور اسی طرح سے خاطم نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ نصارہ ہے علم کے باوجود عمل نہ کرنے والے یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا اور بغیر علم کے عقائد اور عبادات ایجاد کرنے والے یہ کون سارا تو ان دونوں کے راستے سے بچنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں بلکہ ہر رکعت میں کرتے ہیں معلومہ کی یہ بہت بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہے کہ مسلمان کہیں ان کے راستے پر نہ چلنے لگ جائیں اور بدقسمتی سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو دین کے بہت سارے معاملات میں یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے بلکہ بعض چیزوں میں خاص کر کے دعوت وغیرہ کے معاملات میں تو ان کو دیکھ کر ان کی مشابہت کی باتیں بھی کرتا ہے یہ بہت افسوس کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سامن تشبہ لا تشب بہ بال وہ ہم سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہ اختیار کریں۔ اس میں سادے آ جاتے ہیں یعنی یہاں پر تخصیص یہود و نصارہ کی نہیں ہے پہلے جملے میں کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرے معلومات کے مطلوب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مشابہت کی کوشش کی جائے ہم برابری نہیں کر سکتے ہیں. بعض لوگ جہالت میں آ کے کہتے ہیں کیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے جو سنت پہ چلنے لگے ان کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہو ہم اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں برابر ہونے کی دعوت نہیں دیتے ہیں. کوئی آدمی واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آپ کے اندر خوشو خود یقین اور محبت اللہ کی عبودیت کی وہ خشیت وہ اللہ کا جو بھی تھا تقوی جو تھا وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے آپ نے جس عمل کو جیسے کیا رکو سجدہ قیام یا جو بھی عمل آپ نے کیے لباس وغیرہ اس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں مشابہت کی ظاہری حد تک اپنی اوقات کے اعتبار سے تو یہ ہم کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لیسا مننا من تشبہ بغیرنا،, یہاں بغیرنا میں اشارہ ہے مسلمانوں کا شعار. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تو کہا لئی مننا من بہبغرینہ بغیرنا ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے کسی اور کی مشابہت اختیار کرے اور پھر آپ نے مزید عقیدن کہا جس میں خاص دن کا خطرہ تھا آپ نے کہا لا تشبہو بہ ولا بن یہود کی مشابہت اختیار مت کرو اور کی. اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے سہل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چونتیس حدیث حسن ہے اس حدیث میں بالکل صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و الصارہ کی سیمیلارٹی ریزمبلنس ان کے طور طریقوں کو اپنانے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اس کی ایک مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی کہ آپ بھی اس کا اعتمام کرتی تھے اور اس میں ایک مسئلہ بھی سامنے آتا ہے جس سے ہم اور ایک مسئلہ پر بات کریں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عشورہ و امر بصیامیہ قالوا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہو اليہود والنصارہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا آشورا کی دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کی, کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ بہت تعظیم کرتے ہیں آپ یہاں غور کریں کہ صحابہ کا مزاج بن چکا تھا مدینے میں کہ یہود الصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس دن صحابہ دیکھا کہ آ... اس دن یہود نصاریاب اس کی تعظیم کرتے ہیں وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں کہیں ہم ان کے مشابہ تو نہیں ہو رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع بس نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگلا سال جب ہوگا تو ہم تاسے یوم تاسے الیوم تاسے کا بھی روزہ رکھیں گے. نو کا بھی میں 20 کہہ رہا ہوں آگے روایت بتائے گی کہ واقعی وہی مطلوب تھا کہا کہ ہم اگلے سال نو کا روزہ رکھیں گے یعنی نو محرم کا کہتے ہیں کہ فلم فلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیکن اگلا سال آیا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الصیام حدیث نمبر 1134 پر روایت کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں رکھا بلکہ موسا علیہ السلام کی تسی میں وہی کے تابع ہو کر رکھا ابن حجر نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو وہی آتی تھی اور یہاں موسا علیہ السلام کی خبر ان کے ذریعے سے ملی تصدیق اللہ کی طرف سے ہوئی اور آپ کو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت بلکہ اس کی ترغیب ملی اور آپ نے روزہ رکھا یعنی کہ آپ نے یہود کو دیکھ کے روزہ رکھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کتابیں عمل کرتے تھے لیکن اس دن یہود بھی روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے آپ کو کہا اللہ کے رسول وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو کہا کہ اگلا سال جب آئے گا تو ہم نو کا روزہ رکھیں گے معلوم ہے کہ مخالفت صرف ترک میں نہیں ہوتی ہے مخالفت اضافی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ مخالفہ کہتے ہیں جسے آپ دیکھیے کہ کن ادا دن کن ادا خالف طریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا ہوتا تو راستہ بدل دیتے جس راستے سے گئے دوسرے راستے سے آتے مخالفت ترک میں بھی ہوتی ہے اور مخالفت اضافے میں بھی ہوتی ہے بدلنے میں بھی ہوتی ہے تو یہاں آپ نے کیا کیا آپ نے نو کا تو روزہ دس کا تو روزہ رکھا لیکن ساتھ میں نو کی بھی بات کی تو اب ان کی مخالفت اس اعتبار سے ہوئی کہ وہ افراد کرتے ہیں اور ہم افراد نہیں کرتے ہیں اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں جو خود اس کے راوی اس, حدیث کے. اس کے گواہ ہیں شاہد سے کیا ہے صرف نو کا رکھا جائے یا نو اور دس کا رکھا جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں وخالف الہود ابن عباس کہتے ہیں کہ نو اور دس محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو معلومات کے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی کہ آپ دس کو چھوڑ کے نو کو روزہ رکھیں بلکہ نو کے ساتھ میں دس کا بھی روزہ رکھنا تھا یہی بات ابن عباس نے ایک دوسری روایت میں کی کہی جس کو امام البحقی نے روایت کیا ہے کتاب السیاب میں اور اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ابی داود کتاب الام میں شیخلبانی نے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چودہ کے تحت اس پر گفتگو کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ یہود کی مخالفت ہو نصارہ کی مخالفت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ خود جانتے تھے کہ ہر معاملے میں ہم کو ان کی مخالفت کرنا چاہیے تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے وقت ہو نماز کا وقت ہو گیا ہے اب چونکہ چلدی جلدی جب وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی نماز سے فارغ ہو کر بقی بات بقی باتوں پر گفتگو کریں گے ان شاء اللہ خیر خیر شیخ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تصریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس دس بارہ منٹ ہے تو اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو سوال سے شروع کیا جانا شکا مل لیجیے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برکاتہ شریک کے سوال ہے کہ ابن قیم اور ابن باد ابن قیم اور ابن جوہدر کی اردو میں کچھ کتابوں کا ذکر کرے جو پڑھنی چاہیے ابرالقیم ابو الجوزی الرحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے امام اور فقی اور گزرے اور ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ تو امام الطیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور امام امامز الرحمۃ اللہ علیہ اور پہلے ان سے گزرے ہیں بہت ساری کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے خاص طور سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ادبا ادا و ہے جی اس طریقے سے توبت المعدود ہے ان کی کتاب یا اعلام الموق ہے جی اس طریقے سے جو زنا پر جہویہ پر منرد کیا ہے ان کی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ جو ہے اردو زبان کے اندر کیا گیا ہے تو کتابوں کو انسان پڑھ سکتا ہے ساری کتاب الحمد انسان پڑھے ایسی مجھے کتاب الطویل سے انگلش ہے بہت مشہور ہے وہ کتاب اس کتاب کو انسان جو ہے پڑھ سکتا ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لیکن ان کی اکثر کتابوں کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا ہے ابزیر رحمۃ اللہ علیہ کی لیکن ابو القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں امام القیم رحمتہ اللہ علیہ کی جی. بہت دور کتاب ہے اس کا احتساب بھی کیا امام محمد مرد رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ذات الماحاد کے نام سے تو بھی اپنے موضوع پر بہت اہم کتاب ہے اور امام القیم رحمتہ اللہ علیہ کے علم کا اندازہ آپ اس بات لگا سکتے ہیں اس کتاب کو انہوں نے سفر میں لکھا تھا ان کے پاس مراضی اور مساجد نہیں تھے ذات الماحاد کو جی ہاں جبکہ اپنے موضوع پر بے مثال کتاب ہے بہت ہی اہم ترین کتاب جی تو بہت ساری کتاب ہیں ان کی الحمدللہ للہ جی بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنے پر جو اختلاف ہے اس پر ہے ہے صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا کہ ایک مٹھی سے زیادہ رکھی جائے جائے گی گی نہیں کاٹی جائے گی. یہی صحابہ کا مناج تھا اور صرف کا بھی مناج یہی تھا ابن عمر سے جو بات بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ جب وہ عمرہ کرنے جاتے تھے یا حج پر جاتے تھے تب یہ کرتے تھے ایسا نہیں کہ ہر ہفتے وہ کاٹتے تھے یا سال بھر میں جو ہے وہ پانچ چھ مرتبہ کاٹتے تھے تو اللہ کے سر کی سنت مقدم ہے الیکمسنتی وسنت الخرقاجین آپ کی سنت مقدم ہے لہذا داڑھی نہیں کاٹی جائے گی جو یہ ہے کہ خاص سے زیادہ داڑھی کاٹنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ قول صحیح نہیں ہے جی صحابہ سے جو مروی ہے وہی روایت اور صحابہ کا جو اگر عمل کسی صحابی اکثر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں صحابہ کے تعلق سے وہ ثابت بھی نہیں ہے جی ہاں اور اگر مان لیجئے کسی صحابی ثابت بھی ہے تو عمل اس پر کیا جائے گا جس نے روایت کیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے صحابہ کا عمل یا کسی صحابی کا عمل اگر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے تو وہ, وہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے ہمارے لیے دلیل کتاب اللہ علیہ سنت رسول ہے اور ان کے لیے ہم عزر سمجھیں گے یا تم کو حدیث نہیں پہنچی تھی یا حدیث اگر انہوں نے روایت کی تھی تو حدیث بھول گئے تھے انسان بھول بھی سکتا ہے لیکن ان کی عمل کے عمل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سابق کو نہیں چھوڑا جائے گا اسے راج یہی ہے کہ داڑھی زیادہ نہیں جائے گی. یہی سلف کا, خلف کا اور جمہور صحابہ کا اور تابعین کا اور ہر زمانے میں امہ کا یہی قول اور یہی عمل رہا ہے جی میرے خیال ہے یہ دوبارہ سوال کیا گیا غیر مسلمان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں کیا ہاں کھا سکتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں غیر مسلمان کو آپ اگر مان لیجیے اگر وہ مرغی بناتا ہے گوشت بناتا ہے اگر آپ اگر اسے جبا کر کے دے دیتے ہیں وہ بنا دیتا تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے جیسے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی گاڑیاں خریدتے ہیں کپڑے آپ خریدتے ہیں موبائل خریدتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھا سکتے ہیں آپ بس شرط یہ ہے کہ اگر وہ ذبائیں میں سے ہے یعنی جیسے بکری گوشت وغیرہ ہے تو آپ ذبح کر کے اسے دیں مسلمان اگر وہ ذبح کرتا ہے غیر مسلم ہے تو نہیں کھایا جائے گا یا ساگ سبزیاں ہیں انڈا وغیرہ ہے مچھلی وغیرہ ہے جس میں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بنا کر کے دیتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے جیسے وہ آپ کے جوتے بناتا ہے کپڑے بناتا اس طریقے سے اگر وہ آپ کے لیے کھانا بناتا ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی ہاں ابھی شیخ نے کہا ایما کا کیا اقبال ہے اما یعنی کون اما امام کی جمع ہے اور اما یعنی اسے شخص کو کہا جاتا ہے عالمی دین کو جو علم کے یعنی جس کے اندر علم ہو تخبہ ہو اور اس طریقے سے اشتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو ایسے شخص کو امام کہا جاتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے علماء جیسے جو گزرے مامہ امام القیم رحمۃ اللہ موجودہ دور امام امام مربانی امام ابن مسلمین امام ابن, ابن باز جن کے پاس گہرا علم ہو تو ایسے لوگوں کو امام کہا جاتا ہے جی اہمی اربا تو مشہور ہی ہیں چاروں امام جی ہاں اب یہ کوئی ضروری ہے کہ جتنے امام ہیں سب ایک ہی درجے کے ہوں ان میں تفاوت ہوگا جیسے صحابہ ہیں اب تمام صحابات تو ایک درجے کے نہیں تھے سب سے ابدر بکر صدیق ہیں پھر عمر فاروق پھر عثمان پھر علی فضیرت کے لحاظ سے حالانکہ سب صحابہ ہیں ایسے علماء ہیں سارے علما تو ایک درجے کے نہیں ہوں گے اب دنیا کی مثالیں لیں ڈاکٹر ہیں کیا سارے ڈاکٹر جیسے ہوتے لیکن سب جیسے نہیں ہوتے کسی کا علم کم ہوتا ہے تجربہ کم ہوتا ہے کسی کے پاس زیادہ مہارت ہوتی ہے علم زیادہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ دین کا بھی ہے ہم عالم کہیں گے ان کو لیکن علم کے اندر فرق رہے گا ایسے علما ہیں اب چاروں امہ بھی ایک درجے کے نہیں تھے علم میں ان میں بھی فرق تھا کوئی کسی ماہر تھا تو کوئی کسی کے اندر ماہر تھا اس لیے جو ہے امام کہا جائے گا جس کے پاس گہرا علم ہو کتابیں سننے کا مضبوط علم ہو اور وہ سرب سالین کے عقید اور منحص پر چلنے والا ہو اور یعنی دینداری ہو امانت ہو یہ ساری چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان پہ امام کہا جاتا ہے جی اشتہاد کی صلاحیتیں ہوں کہ کوئی مسئلہ آ گیا وہ اشتہاد کر سکتا ہے احادیث کو رکھ کر کے یا قرآن کے مصروف آیات کو رکھ کر کے جو مثال یعنی جو مسئلہ ہے اس کو اس پر فٹ کر سکتا ہے اشتہار کی صلاحیت ہو پیاز کی صلاحیت اس کے پاس ہو جی سوال یہ ہے کہ پانچ سویا جو محمد المنی کو مہر میں ملی تھی آج کے حساب سے کتنا کتنے روپے ہوگا پانچ سو چیز اللہ عالم دیکھنا پڑے گا کہ ایک کتنے کا ہوتا ہے ابھی فی الحال مجھے نہیں معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ مہر آدمی کے اپنے اوپر ہوتا ہے آدمی اتنا مہر رکھنا چاہے سکتا کم مہر رکھنا چاہیے بھی زیادہ بہتر ہے لیکن آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو مہر ہمارے سفیہ رضی اللہ عنہ کو دیا یا فاطمہ کو دیا گیا جیسے کہ لوگ مہر فاطمہ رکھتے تھے پہلے تو وہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے جی مہر دینا ہے آپ کو اور آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے گا جی. اور اس میں زیادہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے اتنا مہرو اتنا انسان دے سکتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ فلاں عائشہ کی جو ہمارے دیا, دیا فلاں نے دیا, ایسی آج تک نہیں بیان کی جاتی ہے کیونکہ کا تعلق انسان کی اپنی حیثیت سے جی سوال یہ کہ ہم قرآن یا اسلامک کتابیں پوسٹ سے منگاتے ہیں تو نان مسلم پوسٹ کے ذریعے ہمارے گھر ملے تو نان مسلم کے قرآن کو پکڑ پکڑنے میں کوئی حرج تو نہیں گنا تو نہیں ہوگا دیکھیے یہ مجبوری ہے اور غیر مسلم بھی قرآن کو پکڑ سکتا ایسا نہیں کہ نہیں پکڑ سکتا وہ بس یہ ہے کہ اگر انسان اس کو شیو سے بھیجتا ہے یا اس سے تو وہ جو ہے اس میں کیا اس کی حفاظت کرے یعنی ایسا سب اس کے اندر کپڑا وغیرہ یا اس طریقے سے اور چیز رکھے کہ قرآن جو ہے نہ مڑے یا اس طریقے سے اس کو لے جایا جائے, جائے تو اس کی توہین اور اس کی بے ہومتی راستے کے اندر نہ کیا جائے انسانی چیز کا خیال رکھے اور نہ مسلم چھو سکتا ہے قرآن کو بلکہ پڑھ بھی سکتا ہے غیر مسلم بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہے بس یہ ہے کہ اردو مطلب پار کو کر کے پڑھے غسل کر کے پڑھے وہ اور قرآن کی کا احترام کرنے والا اس کو سمجھایا جائے کبھی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مقدس ہے اجاد ہے اس کا احترام کرنا تو آپ غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے جسے غیر مسلم مسجد کے اندر آ سکتا ہے ایسے ہی آپ اس کو دے سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ راستے میں جو قرآن جاتا ہے تو وہ اصل مسئلہ ہے کہ اس میں انسان جو ہے بات کا خیال رکھے اور ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے بھی جو حرام چیزیں ہیں جیسے شراب وغیرہ ہے یا اور دیگر چیزیں اس کے ساتھ لے جائیں جائے یا اس کے اوپر رکھ کر لے جائے, جائے یا اس کی بے حمتی کے لیے چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر انسان کسی دوسرے ملک بھیجتا ہے مجبوری ہے انسان ہاتھ سے تو لے نہیں جا سکتا ہے ساری چیزیں تو مجبوری کے درجے کے اندر وہ آتی ہیں اصل مسئلہ وہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہاتھ قرآن ہاتھ میں پکڑتا ہے وہ پکڑ سکتا ہے اپنی حرض کی بات نہیں بلکہ وہ پڑھ بھی سکتا ہے جی ہاں جی, سوال یہ ہے کہ تصویر کشی کے متعلق کہ تصویر لینے کی مطالب کے متعلق کہ اس میں کلیئر کرے کہاں تک ہم کس حد, کوئی حد ہے اس کی تصویر لینے کی کب لے سکتے ہیں کب نہیں لے سکتے تصویر کے متعلق بھائی تصویر اگر ضرورت ہے تب انسان لے جس کے اندر دینی فائدہ ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان اسے پرہیز کرے جی ہاں آج تو یقیناً یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے فوراً کوئی چیز کھانا کھاتا ہے کسی منزل پہ پہنچتا ہے فوراً تصویر نکالتا ہے جانداروں کی جو بے جان ان کی بات نہیں ہو رہی کھانے پینے کی اپنی تصویر نکال کر کے بھیج دیتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ضرورت کے تحت جس میں دینی فائدہ ہو یا بہت زیادہ ضرورت ہو انسان کسی کو جو ہے کسی سے ملاقات کرنے نہیں جانتا اس کو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے اس کی تصویر دے دی جائے یا اس طریقے سے مسلموں کو پکڑنے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا دینی دروس کے لیے محاذرات کے لیے ان سب چیزوں کے لیے جہاں دینی فائدہ انسان اس کو استعمال کرے جہاں دینی فائدہ نہ ہو انسان اس کو استعمال نہ کرے دی. شیخ محترم تشریف شیف لا چکے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ <coughs> الحمدللہ رب العالمین و سلط نبینا محمد آلی اجمعین اما بعد <تصفح> پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کس طرح یہود نصرہ کی مخالفت کرتے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کے راوی ہیں ایک تو وہ وہ واقعہ جو عاشورہ سے متعلق ہے اور دوسرے انہوں نے خود فتویٰ بھی اسی بات کا دیا کہ نو اور دس کو روزہ رکھا جائے اور یہود کی مخالفت کی جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اصل پر اضافہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو نہیں چھوڑا جو موسا علیہ السلام کی اقتدا میں یہود رکھتے تھے بلکہ آپ نے اس اصل کو باقی رکھتے ہوئے ان کے افراد میں ان کی مخالفت کی وہ اکیلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن کی بجائے دو دن روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کی تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل سے بھی یہود الصار کی مخالفت کی اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں اور اس کا وقت ابھی نہیں ہے اس کے علاوہ کفار و مشرقین جو یہود الصارہ کے علاوہ ہیں اگرچہ وہ بھی انہیں میں شامل ہیں لیکن ان کو الگ بیان کیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ حامی لینی کتاب نہیں ہے یہود الصارہ حامل کتاب ہے اس اعتبار سے ان کا ایک الگ آ, ان, ان کو الگ رکھا گیا ہے لیکن مشرقین کے اعتبار سے چونکہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے اور وہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں اس لیے ان کو الگ رکھا گیا ہے قرآن کریم میں بھی دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دونوں کو اس اعتبار سے الگ کریں کہ یہ مشرق ہے اور یہ مشرک نہیں ہے یہ دونوں میں فرق نہیں اس اعتبار سے نہیں ہے کفار مشرکین کی مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا یادین اللہ لا کلین ک فارو اے مان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اس میں کسی ایک خاص چیز کی بات نہیں ہے بلکہ عام طور سے مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے ان کے عقائد سے ان کے ان کی عبادت کے طور طریقوں سے یا ان کے عادات و اطوار سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ سر عمران کی آیت نمبر 156 ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرقین وفر الحا و احف الشوار امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری میں کتاب لباس حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بانوے الفاظ بخاری کے ہیں. آپ نے فرمایا خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو کسی اعتبار سے وفر اللحا. خوب بڑھاؤ. الشوارب اور مونچے ایک دم کم کر دو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عادات میں بھی مشرقین کی مخالفت ہے آج آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان کفار و مشرقین کی مشابات اختیار کرتے ہیں فلم ایکٹرز کو دیکھ کر اور اسی طرح سے اسپورٹس مین کو دیکھ کر وہ بعض اوقات داڑھی رکھ بھی لیتے ہیں تو ان کی مشابہت والی رکھتے ہیں کوئی فرینچ داڑھی رکھتا ہے تو کوئی نہ جانے کیا کیا رکھتا ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و فر وافر یعنی خوب خوب داڑھی رکھو یہاں داڑھی رکھو کا حکم نہیں ہے یہاں داڑھی بڑھانے کا اور یعنی چھوڑ دینے کا حکم ہے اس کو بھی یاد رکھیں بعض لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن اتنی جتنی ان کا دل چاہتا ہے تو حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ داڑھی رکھو یہاں کہا گیا کہ داڑھی بڑھاؤ تو مشرقین کی مخالفت اس اعتبار سے بھی ہے اس میں آپ غور کریں کہ مطلب یعنی داڑھی بڑھانا اور مونچھے کتروانا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے داڑھی اور مونچھے اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے ان میں بھی اس کی مخالفت کرنا ہے. یا خضاب ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان آپ نے فرمایا یہود و یہودہ کی یا مشرقین کی مخالفت کرو خزاب لگاؤ تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ علماء نے کہا کہ یعنی بال سفید ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کا اپنا اقتصاب اس میں نہیں ہے لیکن چونکہ دوسری قومیں خذاب نہیں کرتی ہیں تو اس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم خذاب کرو جو چیز انسان کا اپنا کسب نہیں ہے اس میں جب ان کی مخالفت ہے تو جو ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کے قصبی اعمال ہیں جن کو وہ خود نیت سے کر رہے ہیں داڑھی سفید ہونا تو ان کا ان کا اپنا قصب نہیں ہے لیکن دوسرے اعمال جو ان کا اپنا قصب ہے ان میں کتنی مخالفت ہونی چاہیے یہ بھی بعض اہل علم نے اس بارے میں کہا ہے تو کہا کہ خالف المشرقین وہ فرالا و اح پشواری مشرقین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مچھے کم کرو آج الٹا معاملہ ہے بہت سارے لوگ بہت سارے ایکٹرز کی مشابہت میں مونچھے چھوڑ دیتے ہیں جن سے بالکل ہوٹ ان کے چھپ جاتے ہیں بلکہ کھانے پینے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں ان کے مونچھے اور داڑھی بالکل غائب ہوتی ہے تو یہ جو فیشن ہے یہ مسلمان کے لیے ذلت کی چیز ہے کہ وہ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کی مشابہت اختیار کریں اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرے آپ کی مشابہت نہ کریں اس سے بڑھ کے اور زلت انسان کی کیا ہوگی کہ وہ کس کی صف میں جا کے کھڑا ہوگیا تو اس حدیث سے بات معالم ہوتی ہے کہ ان کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے ان کی عیدوں میں ان کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے جو آج ما, ما, ما, ماحول میں دیکھا جاتا ہے ام سلم رضی اللہ تعالیٰ سروایت ہے فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم یوم السبتی یسوم یوم السبتی و یوم الاحد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے جوڑی سے اکیلے سنیچر کا منع ہے لیکن سنیچر اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے اکثر دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ان دو دنوں کا روزہ رکھتے تھے وہ یقول ان نہما عیدا نیل مشرقین خالف احمد اور آپ اس کی تعلیم میں اس کی وجہ کیا بیان کرتے تھے آپ کہتے تھے یہ دونوں دن مشرقین کے عید کے دن ہیں تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے لہذا یہ ان کی عید کے دن ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی عید کے دن میں روزہ رہوں ہمارے آپ دیکھیے جو ایام و ہوں یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں یہ پانچوں دن ان ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید کے دن روزہ نہیں ہے بلکہ اسی یعنی آپ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی عید کے دن ہیں لہٰذا ان دنوں میں میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں وہ روزہ نہیں ہے تو ہم روزہ وہ روزہ یعنی ان دنوں میں میں روزہ رہتا ہوں تو اس اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدوں کے اعتبار سے بھی مشرقین کی مخالفت کی تعلیم دی ہے آج مسلمانوں میں آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دن وہ لوگ مناتے ہیں وہ لوگ ہم بھی مناتے ہیں بہت سارے ان کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں ان سے محبت کے اظہار کے طور پر اور ان سے اتحاد دکھانے کے لیے دیکھیے مشرقین اور کفار کے ساتھ میں مسلمانوں کو احسان اور انصاف کا سلوک کرنا چاہیے نہ مسلمان ان کے ساتھ بداخلاقی کریں نہ ان پر ظلم کریں ان پر احسان کریں ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں ان کی تکلیفوں میں ان کو ان کو سہارا دیں بھوکے ہیں تو کھلائیں پہننے کے لیے نہیں تو پہنائیں اگر ان کے لیے کوئی پریشانی ہے پڑوسی کوئی ہے کسی مسلمان کا اس کی بیماری اور اس کی پریشانی اس کے کام آئیں ٹھیک ہے اس پر رحم کرے لیکن ان کے کلچر کو اپنانا یہ اسلام میں نہیں ہے ہمارا اپنا ایک جینے کا طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم کو جنت میں جانا تو ہی کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا کہ اللہ کا محبوب بننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنا پڑے گا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله النبي بيابك... شیخ آواز نہیں آ رہی کچھ بھی حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے لیکن دوسری قوموں کا محبوب بننے کے لیے ایک مسلمان ان کی مشابت اختیار کرتا ہے اس تعلق سے آپ دیکھیں گے جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ امام احمد تبرانی حاکم اور بحقینی روایت کی ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر چار آٹھ سو تین پر یہ ہے اور حدیث حسن ہے اس تعلق سے ایک بہت سخت روایت ہے اور قول ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اللہ ابن عام رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں مم بنا بلا دل جو کے غیر مسلموں کے عجمی قوموں کے علاقوں میں ان کے شہر میں ان کے ملک میں رہے وہ ثنا نیروز ہوں ان کے نیروز اور مہرجان ان کی عیدوں کو خود بھی منائیں وہ تشبہ بھیم حت یموت وہ اور ان کی مشابہت اختیار کرے اور اسی حال میں اسے موت بھی آ جائے خوش رما یوم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا میں پھر سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں جو اجمیوں کے دیس میں جا کے بسے وہ ثنا نیروز اور ان کے نیروز اور مہرجان یعنی ان کی عیدیں منائیں خود بھی منائیں وہ تشبہ بھی کدالک اور وہ انہی کی مشابہت اختیار کرے یہاں تک کہ اسی حال میں ہو کہ اسے موت بھی آ جائے حشر ماہم یوم القیام قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا معلوم ہوا کہ جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے آخرت میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جیسا ہم نے حدیث میں دیکھا منتشب بہب قومن فو امن ہوں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے اس روایت کو امام البحقی نے کتاب الجزیہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر اٹھارہ ہزار آٹھ سو ترسٹھ ہزار آٹھ سو ترسٹھ تو اس حدیث سے اس یہ صحابی کا قول ہے لیکن حشر کی بات جو کر رہے ہیں یہ اپنی رائے سے انسان نہیں کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ قول یعنی فی حکم المرفوع مانا جائے گا بلکہ مزید اس کی تعید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو اس باب کی حد اصل حدیث ہے منتشب بہاب قومن اوومن جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو اس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی عیدیں منانا اسلام میں جائز نہیں ہے دوسری قوموں کی عیدیں منانا اسلام میں جائز نہیں ہے ہماری عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں عید بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے عید ایک شرعی حکم ہے جو اللہ ہی کی طرف سے وہی کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی طرف سے عید بنا نہیں سکتا ہے اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے بدقسمتی سے آپ دیکھیں عاشورہ کی حدیث کے ضمن میں ایک بات رہ گئی کہ موس علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھ کر کے فرعون سے اس دن نجات ملی تھی اس وجہ سے موسا علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اسی وجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے عزم سے اس دن روزہ رکھا صحابہ کو بھی حکم دیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اس حدیث کو دلیل بنا کر ایک بدعت کے لیے اس کو اصول بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے وہ اس حدیث سے صدلال کرتے ہیں جس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے حدیث ایک ہی ہے اس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منایا جائے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا نہ عزب اللہ نہ صحابہ نے اس کو سمجھا کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا لیکن آج بعض مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے آج اسی کو بنیاد بنا کر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں عید میلاد النبی کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے یہاں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے پاس حدیث ہونے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے, حدیث, ہے اس کے پاس. لیکن اس حدیث سے اس نے جو مطلب لیا ہے وہ مطلب سلف میں سے نہیں دیا کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے س... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ نقل کر رہے ہیں لیکن وہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اور آج کا ایک شخص یا آج سو سال پچاس سال پہلے کا کوئی آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر کہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہیے استدلال کیا ہے جب موسا علیہ السلام نے فرون سے نجات پائی اور خوشی کا دن تھا نجات تھی اس وجہ سے خوشی کے طور پر شکر کے طور پر روزہ رکھا تو اس سے بڑھ کر نعمت ہمارے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ دن ہمارے لیے بہت بڑا ہے اس دن کی خوشی مناتے ہوئے ہم اس کو یادگار بنائیں گے یہ آپ کی سمجھ میں آیا صاحبہ نہیں آیا تابعین کی نہیں آیا تباہ کی نہیں آیا تینوں جو طبقے مسلمانوں کے تین دور قرون نے سلاسا جس میں عام طور سے دینداری تھی ان تینوں ادوار کے اہل علم کو کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا اور آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ جہالت ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک آدمی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا اور دلیل میں خود قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے انسان کی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے کفار اور مشرقین کی زینت اختیار کرنا یہ بھی منع ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو جوڑے یعنی ایک لباس دیکھا ایک جوڑا دیکھا جو معصفرین زرد رنگ کا تھا گویا کہ سمجھ لیجئے یعنی ہلدی کلر جس کو آپ کہتے ہیں یا اس طرح سے معصفرین پیلے رنگ کا زرد رنگ کا لباس تھا جس کو آپ گیروے رنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا اسی طرح سے ہمارے یہاں بھگوا کلر جیسا ہوتا ہے وہ بھی اس کے سملر ہے فقال ان ناد ہی منفیا بال کفار فلا تلبسها اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورمایا یہ کفار کا لباس ہے اسے مت پہنو آپ دیکھیے معلومہ کہ ایک خاص رنگ اگر کسی قوم میں استعمال ہوتا ہے اور ان کی پہچان ہو جائے تو اس سے بچنا بھی دین ہے اس سے بچنا بھی دین ہے یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کریں بہت سارے لوگ اس کو غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم ان کے دشمن بن جائیں ان کو ستائیں تکلیف دیں نہیں ان سے احسان رحم اپنی جگہ ہے لیکن ان کا طور طریقہ اپنانا اس کی ہم کو گنجائش اجازت نہیں ہے تو کہا کہ یہ لباس کو فار کا ہے اسے مت پہنو معلوم ہے کہ لباس میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا لباس کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو امام مسلم نے کتاب الباس و روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار ستر شیطان کی مشابت سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا آمند خلو فی السلم کاف ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ سب کے سب پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تب تب او خطوات شیطان مبین اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو خطوات شیطان یعنی جہاں جہاں وہ گیا تم اس کے پیچھے چلو اس کے نقش قدم پر جاؤ جو جو اس نے کیا تم بھی کرنے لگ جاؤ اسی لیے یہ سور البقرہ کی عید نمبر دو سو آٹھ ہے اسی لیے ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ مسائد کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ خطوط شیطان کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں ام الوحو خطوط و شیطان سے مراد کیا ہے کہتے ہیں ام الوحو یعنی شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کا مطلب جو عمل شیطان کرتا ہے تم مت کرو شیطان کے اعمال میں اس کی مشابہت مت کرو اس کی مخالفت کرو امام ابن الطبری نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صنعت کے اعتبار سے حسن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ایک مثال میں دینا مناسب سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احدكم اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو قوم کا لفظ ہے آپ کہیں گے شیطان کو یہ قوم تو نہیں ہوا تو اس کی مخالفت کیوں قوم یعنی کسی ایک طبقے کے لیے بھی آ سکتا ہے دو آدمی بھی اس طرح سے ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اور بھی باتیں علما نے اس میں کہی ہیں تو ایک آدمی کے لیے بھی آ سکتا ہے تو کسی خاص فرد کسی خاص قوم کسی طبقے چاہے وہ کسی بھی قوم کا حصہ ان کو بھی قوم کہا جا سکتا ہے قوم من کرون آپ دیکھیے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے جب آئے تو کیا کہا ان کو قوم کہا ان کو قوم کرون اجنبی لوگ ہیں تو وہ کسی خاص قوم کے نیچے لیکن لوگوں کو قوم کہا جا سکتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی بھی مشابہت جائز نہیں ہے ادا اقل فلیہق البیمین جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے وہ ادا شریبہ فل یا شربیمین اور اگر وہ پانی پیئے یا کچھ بھی پیے شربت وغیرہ تو وہ دائیں ہاتھ سے ہی پیے سیدھے ہاتھ سے فن شیتان یا اقل ب شمالی ہی و اس لیے کہ شیتان کھاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الشربہ میں حدیث نمبر دو ہزار بیس پر تو اس حدیث سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے آج آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے ایک ہاتھ میں ہاں, برگر ہے اور ایک ہاتھ میں کیا ہے کوکا کولا یہاں سے برگر کھا رہا ہے یہاں سے کوکا پی رہا ہے جائز نہیں ہے کیوں شیطان کا عمل ہے شیطان کا عمل ہے اور یہ صراحت سے اس کی ممانعات موجود ہے اس سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے پی تو دائیں ہاتھ سے پی کیوں آپ نے علت بتاتے ہوئے کہا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے معلوم ہے کہ شیطان کی مخالفت کے طور پر ہم کو ایسا کرنا ہے تو معلوم شیطان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ہمور ہم ہیں اس بات پر کہ ہم اس کی مخالفت کریں اسی طرح سے فاسقین کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے کچھ چیزیں جو سماج کے اندر بدکار لوگ کرتے ہیں ویسے ہم نہ بنیں ان کی نمایاں علامت ہو ہم ایسا نہ کریں فساق و فجار جیسے لباس پہنتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ سروں میں آپ دیکھیے کہ گلیری کی طرح بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں مسلمان بھی ویسا کرنے لگ جائے ہیئر اسٹائل بہت سارے لوگ اس طرح کے کرتے ہیں جو بعض فاسک قسم کے لوگ کرتے ہیں جسے پنک وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اللہ فرمائے تو اس طرح کی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو کسی خاص طبقے میں پائی جاتی ہیں جو بد اخلاق اور برے لوگ ہوتے ہیں گناہوں کے لیے معروف ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مشابت اختیار نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کامر فب نبی پھر ہم نے آپ کو ایک واضح ترین شریعت پر دین پر قائم کیا ہے شریعت ایسے دین کے واضح راستے پر ہم نے آپ کو قائم کیا ہے فتبیحا آپ اسی راستے پر چلتے رہیے شرعہ کے معنی ہوتا ہے ہائی وے سیدھا راستہ دین ہے. دین کے ایک بالکل واضح راستے پر ہم نے آپ کو قائم و دائم کیا ہے آپ اسی پر چلتے رہیے ولا تب احو اللہ عالمون اور اے نبی آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کے پاس سرے سے علم نہیں ہے ولا تب احوا اللہ جاہل اور لا علم لوگوں کے کی خواہشات کے تابع آپ نہ ہو جائیں آپ ان کے راستے پر نہ چلیں تو معلوم کہ جہالت کا اور خواہشات کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور خواہشات اور علم کی مخالفت ہوتی ہے آپ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ علم اور احوا کو مخالف بیان کیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنَ وَلِينَ وَلَا نَصِيرَ اگر آپ نے علم کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مزدگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اللہ کی شریعت پر عمل کیجئے جو بالکل واضح ترین ہے اس میں شک شبہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو زندگی کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے کس چیز میں نجات ہے کس میں ہلاکت ہے آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کے پاس علمی نہیں ہے آج مسلمان کیا کر رہا ہے مسلمان چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سنت بتاتا وہ لوگوں کو بتاتا کہ بھئی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے اس کی بجائے وہ دوسروں کو دیکھ کر جن کو معلوم نہیں کیوں اللہ نے ان کو پیدا کیا زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا انصاف ہے کیا ظلم ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ان کو نہیں معلوم ہے کس میں منفعت ہے کس میں مضررت ہے کس میں فائدہ نقصان ہے نہیں معلوم ان کو جن کو نہیں معلوم ہے مسلمان ان کے تابے ہو رہا ہے اس سے بڑ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ آنکھ والا ہونے کے باوجود وہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگ جائے اس کے پیچھے چلے وہ بھی گڑے میں جائے گا اس کو بھی لے جائے گا تو یہ بہت بدقسمتی قسمتی ہے کہ مسلمان آج دوسری قوموں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں اور ان کے ان کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں اور نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے افکار بھی لے لیتا ہے ان کی آئیڈیالوجی بھی لے لیتا ہے ان کے اصولوں کی بنیاد پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ان کے افکار کو قبول کر کے اسلامی عقائد کی توجہ و تشریح کرنے لگ جاتا ہے ان کے پرنسپلز لیتا ہے اور اسلام میں حدیثوں کو چیک کرنے لگ جاتا ہے تو یہ گمراہی پر گمراہی ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ فرما تو فاسقون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یہاں مشابہات سے منع کیا جا رہا ہے ولا تک اللہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نسیان کے, کے معنی عربی زبان میں ترک کے بھی ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے فنصا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کے اپنی جان ان کے اپنے اپنی ذات کے سلسلے میں بھول میں ڈال دیا اولا الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں معلوم کہ اللہ کو بھولنا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے بارے میں لا پرواہ ہو جانا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرما ان کی طرح مت ہو جانا جو فاسق ہیں تو فساق کو فجار کے جو اللہ کو بھول کے آخرت کو بھول کی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں موج مستی کرتے ہیں مسلمان کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو کن کی طرح ہونا چاہیے جو اللہ والے ہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کے قرب کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں مسلمان کو ان کے راستے پر چلنا چاہیے وہ طبع سبی لمن انا <بَعِلَي> اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کیا میری طرف پلٹا میری طرف متوجہ ہوا اس کے راستے کی نہیں جو اللہ کے راستے سے دور ہو جائے اللہ کو چھوڑ دے اللہ کو بھول جائے اس کے راستے کی نہیں یسورت الحاشر کی آئٹ نمبر انیس ہے ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مجھ پر ہوا اور میں یعنی اندھے سویا ہوا تھا پیٹ کے بل سویا ہوا تھا اوندا سو جانا بہت سارے لوگ آج سوتے ہیں نیند آتی تو کیا کریں اوندا سو جاؤ کہا کہ میں انمتا میں اپنے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا فرق ابانی آپ نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے مجھ کو جگایا وقال یا جنب ان نما دہلی نار کہا کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے کتنے لوگ نہیں جانتے اس کو کتنے لوگ نہیں جانتے آؤں سونے میں کوئی کباک محسوس نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا یہ جہنمیوں کے سونے یعنی وہ, وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے سونے کا طریقہ ہی ہے یہ معلوم جائز نہیں ہے کتنی ساری چیزیں مسلمان نہیں جانتا ہے تو یہاں آپ نے کس کی مشابہت سے منع کیا جہنمی تو جو فساق ان کے ان کے عادات و اطوار کو مسلمان نہ اپنائے سونے کا طریقہ بھی ان کا نہیں اپنانا نہ چاہیے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے سنن ابن حدیث نمبر 3724 حدیث صحیح ہے اسی طرح سے مردوں کے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کی مشابہت کریں عورتوں کے لیے جائزنے کے مردوں کی مشابہت کریں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال بالنساء من النساء بالرجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ان لوگوں پر کن پر ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور آپ نے لانت کی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں امام البخاری نے کتاب اللباس میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 5885 اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ, لعن اللہ الرجل رج اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر اللہ کی لانت ہو جو مردوں کا لباس پہنے اس حدیث کو امام ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام سعید حدیث نمبر پانچ ہزار حدیث صحیح ہے ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک اس میں عموم اور خصوص ہے ایک حدیث تو سریح لباس کے بارے میں ہے اور لباس میں یعنی صرف کپڑے نہیں آتا ہے لباس میں ساری چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر انگوٹھی پہننا سونے کی انگوٹھی پہننا یہ عورتوں کا طریقہ ہے عورتوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے نہیں لیکن کتنے جو یعنی مرد ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں لانت کے ساتھ شادی شدہ زندگی میں داخل ہو رہا ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دینے کا حکم برکت کی دعا کا حکم ہم کو دیا ہے سوچئے پارک اللہ علیہ و جمع بین خیب دونوں کے لیے برکت کی دعا سکھائی ہے کہ دلہا دلہن کو برکت کی دعا دی جائے لیکن آپ دیکھیے کہ وہ نکاح کی زندگی میں جا رہا ہے لیکن ساتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر کس کی لانت لے کر جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ کے معنی علماء نے دونوں بیان کیے کہ اللہ کی لعنت ہو یہ رسول کی وہ دعا ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یا یہ خبر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے لانت کی ہے اس انسان پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرے ان کا لباس پہنے تو یہاں آپ سوچیے بہت ساری عورتیں بالکل مردوں کی طرح تنگ لباس پہن کر آج ماحول پڑھی لکھی بچی ہے نا بھائی آج ماڈرن ماحول ہے تو بالکل ٹی شرٹ پہنے گی ایک دم ٹائٹ جینز پہنے گی اور بائک پر سارے گاؤں میں گھومے گی یہ مردوں کی مشابہت ہے بے پردگی تو اپنی جگہ برائی ہے بے پردگی میں اور گندگی یہ کہ تنگ لباس عورت پہنے اس سے زیادہ اوریانی طور کیا ہو سکتی ہے اور مزید یہ کہ پھر ادھورا بھی لباس ہونے لگے کہ ایسا لباس جس میں یعنی مرد اور ٹکنوں سے نیچے جا رہا اور عورتیں جو ہیں ٹکنوں سے اوپر جا رہی ہیں الٹا معاملہ ہے مرد کس کی مشابت اختیار کر رہا کی کہ کو چاہیے کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھتا عورتوں کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیں اور چھپائے اپنے جسم کو لیکن مر جو ہے ہاں ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے سے اوپر جا رہی. کہاں جا رہے ہم لوگ یہ ماڈرن ایجوکیشن اور دنیا میں دوسری قوم کے ساتھ رہن سہن اور میڈیا کے اثرات سے ہیں ہم دنیا میں بہت ماڈرن بنے ٹیکنالوجی میں علم کے سطح پر ٹیکنالوجی کی سطح پر رہن سہن اور تہذیب اور طور طریقوں میں نہیں اس میں ہم کو چودہ سو سال پیچھے جانا ہے ٹیکنالوجی میں ہم کو چودہ سو سال آگے جائیے بھائی اور آپ دوسری قوموں سے دس سال آگے جائیے آپ سو سال آگے جائیے لیکن رہن سہن کے اعتبار سے آداب اخلاق کے اعتبار سے چودہ سو سال پیچھے آپ کو جانا چاہیے یہ آپ کی ترقی ہے لیکن کاش کے مسلمان سمجھے اس کو عورتوں کو نہ نہ ڈاڑی ہیں. مردوں کے لیے ہے کہ مونچھے اور ڈاڑی منچے کم کرے اور ڈاڑی پورے موڑے نہیں مجھے کم کریں اور ڈاڑی بڑا ہے اب مرد بھی عورتوں کی طرح بالکل ڈاڑی غائب مرد عورتوں کی مشابت اختیار کر رہا ہے بالوں کے اعتبار سے دیکھیے عورتیں مردوں کی طرح ہو رہی پورا سر مڑا کے بیٹھی ہوئی نیا فیشن ہے بھائی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور مرد جو ہے عورتوں کی طرح یہاں تک بال رکھ رہا ہے کمر تک تو سوچنے کی چیز ہے کہ آج کہاں مسلمان جا رہا ہے بہت سارے مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں لیکن خواہشات کے بنیاد پر دوسری قوموں کی یا مرد عورت کی اور عورت مرد کی مہندی لگانا نکاح کے وقت میں دولے کو مہندی لگانا مہندی عورتوں کے لیے ہے مہندی عورتوں کے لیے ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے فلانی یہاں سے فلانی اس کی کزن سب اس کو مہندی لگا رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے غیرت مر گئی ہے ان کی بھی مر گئی ان کی بھی مر گئی ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہیں مہندی لگانا مردوں کے لیے نہیں خضاب لگا سکتا ہے ہاتھوں میں مہندی لگانا دلہن ہے یہ یا ہے, کون ہے فرق کرے آدمی کیا بھائی دلہن کے لیے ہو بلکہ اسلامی وہ بھی نہیں ہے کہ خاص شادی کے وقت پر ہو بلکہ جس کو چاہیے لگائے عورتوں کے لیے تو عام اوقات میں مہندی ہے تاکہ مردوں سے تفریق ہو ایک روایت میں کہ ایک عورت نے کوئی چیز میں نے گھر سے دی تو آپ نے کہا کہ اس کو مہندی لگانا چاہیے تو عورتوں کے لیے اپنے ہاتھوں میں فرق کرنے کے لیے وہ ہاتھ عورت کا ہے اس کے لیے مہندی ہے مردوں کے لیے نہیں ہے لیکن دھولا شادی ہے یا عید ہے مرد بھی مہندی لگا رہے ہیں عجیب معاملہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے تو مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے کان میں پہن رہے ہیں مرد کان میں بالیاں ڈال رہے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہے اب ناک میں بھی ڈالنے کا وقت گیا ہے چھوڑیاں بھی پہنیں گے کیا کریں گے یعنی آدمی عورتوں کی طرح نہ بنے مر عورتیں آدمیوں کی طرح نہ بنے اسی طرح سے جانوروں کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے عبد الرحمان ابن شبل کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرت الغراب وافتراش نہ رجولو المکا نف المسدی کما یوق تین الب عر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے انا قرت الراب کی ٹھونگ سے وفتراش سبعی اور یعنی جنگلی جانور جس کو آپ کہیں ان کے بیٹھنے کے انداز سے یعنی جو یہ ہاتھ ہوتے ہیں ان کو ٹکانا کونیا یا ٹکا دینا درندوں کے بیٹھنے کے انداز سے وہ يوط، رج اور ایوق رجول المکھ مسجد کمایر اور جیسے ایک اونٹ اپنے لیے خاص جگہ پکڑ کے بیٹھتا ہے وہی آ کر بیٹھتا ہے اسی طرح مسجد میں بھی کوئی ایک ہی جگہ آدمی اپنے لیے مقرر کرے نقرت الغراب سے مراد کیا ہے علماء نے کہا سمراد یہ ہے کہ ایک انسان جیسے کوا زمین سے کچھ کھاتے وقت میں ٹھونگ لگاتا ہے ذرا بھی نیچے رکتا نہیں ہے بلکہ بس ٹھونگ لگائی اور سر اس طرح سے اٹھا لیا اسی طرح سے آدمی نماز میں سجدہ کرے کہ سجدے میں اسے ذرا بھی قرار نہ ہو بلکہ فوری طور پر سجدے سے اوپر اٹھ جائے سجدے میں جا اور فوراً اٹھ جائے تو یہ نقل الغراب ہے اور السبع کیا ہے کہ سجدے میں دونوں کوہنیاں بھی زمین پر ٹکا دے جیسے کتا یا درندے جو ہیں بیٹھتے ہیں تو اپنی پورے جو ہیں پنجے اور کوہنیاں دونوں زمین پر ٹیک دیتے ہیں تو سدے میں یہ منع ہے سجدے میں ایسا منع ہے بدقسمتی سے بہت ساری عورتیں ایسا نماز میں کرتی ہیں وہ یہ سمجھتی کہ یہ اپنے آپ کو چھپانا اور پردے کے حکم میں ہے تو اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جس چیز سے منع کیا ہے اس میں سے عورتوں کو خارج کرنا اس کے لیے ایک دلیل ہونا ضروری ہے محض پردے کے احساس سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے پردے کے احساس سے ہم ایک مر... منکر کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر میں ہے بیچاری خاموش اندر کے کمرے میں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کچھ ہے تو وہاں کائے کا ہے پردہ اور بازار میں اور جا رہی ہے اور وہاں پردہ نہیں ہے تو سوچنے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے اپنی عقل چلا کے آدمی ممنوع کو اپنے لیے جائز نہ کر لے اور یہ کہ آدمی اونٹ کی طرح مسجد میں خاص جگہ مقرر کرے علماء نے کہا اسمرا دی ہے کہ ایک انسان یعنی شہرت کے طور پر مسجد میں خاص جگہ اپنے طور پر لیے مقرر کریں وہ ہمیشہ وہیں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور وہ معروف ہو کے فلانے کی جگہ وہاں ہے تو یہ اونٹ کی مشابہت ہے کہ اونٹ ایسا ہی کرتا ہے کہ اس کی اپنی جگہ ہوتی وہیں آ کے وہ بیٹھتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد ابو داود ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر چھ پر شیخ الابانی نے اس کو حاصل کہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں مشابہت سے بچنا چاہیے کفار اور مشرقین ہیں یہود و نصارہ ہیں شیاطین ہیں فساق و فجار ہیں اسی طرح سے مرد اور عورت کی مشابہت یا اسی طرح سے جانوروں کی مشابہت اس میں جاہلیت بھی ہے جو جاہلیت کے افکار اور رسم و رواج ہیں ان سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے اسلام سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے وہ جاہلیت ہے جو طور طریقے رسم و رواج اسلام سے ہٹ کے ہیں وہ جاہلیت ہے اس میں وہ سب آ جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں اور صحابہ نے جن چیزوں کو اپنایا ان کو اپنائیں نہ یہ کہ کفار و مشرقین کے طور طریقے ان کی تہذیب ان کا کلچر اس کو اپنائیں اسی میں مسلمان کی عزت ہے دنیا میں لوگوں میں عزت ملنا عزت نہیں ہے اللہ کے ہاں آخرت میں عزت ملنا عزت ہے جو انسان اللہ کے ہاں عزت پائے وہ عزت والا ہے ساری دنیا اگر کسی کی عزت کرتی لیکن اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہو تو واقعی وہ ذلیل ہے کیونکہ اصل عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا اللہ اللہ میں ہم پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور عزت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور عزت ملتی ہے یہود الصارہ کے طریقے پر چلنے میں اللہ نے ذلیل کیا وہ دوری بتاری کرنا کس کے لیے یہود الصارہ کے اللہ ذکر کیا یہود کے ذکر کیا ان پہ ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی اب ذلیل قوم کے پیچھے ہم چلنے لگ جائیں تو یہ مسلمان کے لیے اس سے زیادہ ضلعت اور کیا ہو سکتی ہے بہرحال یعنی خلاص کلام یہ کہ حدیث منتشب بہاب قوم فمن ہو یہ اس دور کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے جس کو ہم جانیں یہ حدیث بہت اہم ہے اسی لیے تفصیل سے ہم نے اس پہ گفتگو کی تاکہ مسلمان ان چیزوں سے بچیں جو دوسری قوموں کے طور طریقے ہیں آئیے اب ہم آگے حدیث نمبر پانچ کا مطالعہ کرتے کیونکہ وقت ہمارے پاس ہے اور یہ حدیث اس سے زیادہ بڑی ہے تو اس میں زیادہ وقت لگے گا اس لیے آج ہی ہم اس کو شروع کرتے ہیں بابی الور میں حدیث نمبر پانچ ایک بہت ہی اہم مسئلے سے متعلق ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں یہ جوام القلیب میں سے ہے ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ نما سی روایت ہے ابن عباس قال خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام اح فو اللہ یا فد گاہ فو اللہ تجدک و اداس الطا فص وا فستا روایو و کالا حسن السہی ابن حجر نے یہ حدیث اختصار کے ساتھ یہاں پر ذکر کی ہے لیکن ہم تفصیلی طور پر مکمل حدیث دیکھیں گے انشاء اللہ تاکہ اس حدیث کے تمام مشمولات کو جو اس حدیث میں ہیں ان کو ہم جانیں کہ ہر ہر بات اس میں سے بہت اہم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایتیں کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ عليه وسلم یوما ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا بعض روایتوں میں ردیف کا لفظ آیا ہے فقال یا غلام آپ نے کہا اے لڑکے غلام ان کی عمر کچھ ہو گئی تھی بلوغت کے قریب تھے کہا اے لڑکے احفظ اللہ یحفظکا اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا تجید ہو تجاح اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے اپنے آگے پائے گا وہ اداس الطفس اللہ جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ وہ ادستان تفسط بلّہ اور جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر روا ترمیدی قال حدیث امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن ہے صحیح ہے بعض ترخ سے صحیح سے حسن ہے حسن یا سندن حسن ہے اور حکمن ہے یہاں ابن حجر نے اس کو اقتصاد سے ذکر کیا پوری روایت کیسی اور اس کے کئی ترک ہیں ان ترک میں بعض اور زیاد, زیادات بھی ہیں جن میں بھی بہت فائدے کی باتیں ہیں لہٰذا ہم ان زیادات کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کن تخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا فقا غلام انلموں کا کلیمات کہا کہ اے لڑکے میں تجھ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں کچھ کلمات سکھاتا ہوں کلمہ بعض اوقات لفظ کے لیے بھی آتا ہے اور جملے کے لیے بھی آتا ہے اور پوری بات کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں کلیمہ جو ہوتا ہے یہ ایک لفظ کے لیے بھی آتا ہے اور وہ پورے جملے کے لیے بھی آتا ہے طیبہ اور پوری تقریر کے لیے بھی اس کو کلمہ آتا ہے القا کلیم تو کلیمہ اس کے لیے بھی آتا ہے تو کچھ باتیں تجھ کو سکھاتا ہوں اح اللہ احفت اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا اح فی اللہ تجدت اللہ کی حفاظت کر تو, ج... تو اسے اپنے سامنے پائے گا یعنی اپنے آگے پائے گا اداس الطفس اللہ جب مانگے تو اللہ سے مانگست اور جب استعانت کرے مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر دونوں میں فرق ہے دیکھیں گے آگے انشاء اللہ کا بھی ان لمین کا اللہ ان قد کا تب اللہ کا طب اللہ اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تجھے فائدہ پہنچائیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے و لو اشتما والا رح کا بھی اور اگر سب کے سب لوگ ساری دنیا مل کر ساری مخلوق مل کر اس بات پر جمع ہو جائے عید الرح کا بھی کہ تجھے کوئی مضررت کوئی نقصان پہنچائیں۔ لم عد کا اللہ بھی قد اللہ وہ تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دیا ہے روفعت وجفت الصحف قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی سوکھ گئی یہ ترمیمزی کے الفاظ ہیں حاکم نے مزید اس میں اضافہ کیا ہے امام حاکم نے اپنے مسترک میں اس کو روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں زیادہ آدمی سے تعرف فی یا عارف کفی شدہ اچھے حالات میں آسودگی کے حالات میں آسائش کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ اس کو پہچان یا عارف کفی شدہ شدت کے حالات میں وہ تجھ کو پہچانے گا وعلم ان یہاں پہچان جو ہے تعارف یہ مقابلہ کے طور پر ہے وعلم انما کا لم یکل یخطئک اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ جو چیز تجھ کو پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی اچھائی برائی راحت تکلیف جو پہنچی وہ چوکنے والی مس ہونے والی نہیں تھی اما آختا کا لم یا کلبت اور جس جو چیز تجھ سے چوک گئی نہیں ملی یا مصیبت نہیں پہنچی بچ گیا اما وما اختا لم یا کل وہ تش کو مصیبت پہنچنے والی نہیں وہ چیز ملنے والی نہیں تھی جو ملا وہ چکنے والا نہیں تھا جو چک گیا وہ ملنے والا نہیں تھا امام احمد جو روایت کی ہے اور ابن ابی عاصم نے ابن اس کو روایت کیا اس کے الفاظ کیا ہے یہ الگ سے اور ایک روایت مل جاتی ہے کیا ہے نسر صبر اچھی طرح جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے نصرت اللہ کی اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے وہ ان الفرجم الکرب اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے رنج و علم اور کرب کے ساتھ ہے دکھ کے ساتھ ہے اس کو فرج را کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے جزم کے ساتھ نہیں وہ ان نال اسر اور اس بات کو بھی یاد رکھ کے وہ ان ناسر یوسرن کے تنگی کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ سارے طرق ہیں جس میں ساری باتیں بیان ہوئی اور بہت اہم باتیں ہیں جو انسانی زندگی کے اعتبار سے اور باب ظہری الولاء کے اس باب میں ایک بہت اہم نصیحت ہے اور اس کے کئی یعنی اجزاء ہیں جن میں خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے اور اللہ پر اعتماد رکھے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے لیکن ایک ایک ٹکڑا اس کا ہم حدیث کا دیکھتے ہیں جس سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عباس کو جو کہ بہت ہی کم عمر بچے یا نوجوان تھے قریب قریب اسی عمر کے تھے ان کو یہ نصیحت کی اکیلے میں اپنے ساتھ سواری پر جب تھے تب نصیحت کی شہر صال الفزان نے اور دیگر علماء نے اس اس بات پر بھی گفتگو کی ہے کہا کہ ایک بڑا آدمی بھی بچوں کو سکھائے بعض لوگ اس بات سے بچتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو کون بولے بچوں کو کون بات کرے بچوں کو کون سکھائے وہ کسی اور کا کام ہے نہیں بلکہ ایک انسان جو چاہے علم میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر چھوٹے بچے کو بھی تلقین وہ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زیادہ اچھے طور پر اس کو سمجھا سکتا ہے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر تو اسے اس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کا نہ صرف آپ بچوں بڑوں کو سکھاتے تھے بلکہ بچوں کو بھی جب موقع آپ کو ملتا آپ ان کو بھی دین کی باتیں سکھاتے تھے آپ دیکھیے یعنی عمر, عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا کہا اے بچے اپنے دایات سے کھا اپنے سامنے سے کھا بسم اللہ کہہ کے کہا اور بھی کئی صحابہ ہیں جو کم عمر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں سکھاتے تھے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں مشمولات ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کم عمری میں بچوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بنانا چاہیے ان کے دل میں اللہ رب العالمین کے حکموں کی حفاظت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھو جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یعنی کم عمری سے بچوں کی دلوں میں یہ بات ڈالی جائے انہیں ڈرانے کے لیے آپ بھوت سے ڈرائیں اس کو جنات سے آپ اس کو ڈرائیں اندھیرے سے ڈرائیں ڈرپک نہ بنائیں انہیں اللہ سے ڈرنے والا بنائیں اور اللہ پر اعتماد کرنے والا بنائیں جو چیز اس عمر میں بس جاتی ہے دل میں وہ زندگی بھر باقی رہتی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ کم عمری میں بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں اور یہ چیزیں صرف کم عمری میں نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے سب سے پہلا حصہ اس کا کیا ہے احفظ اللہ يحفظ. اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا یہاں پر اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے کیا اللہ تعالی ہماری حفاظت کا محتاج ہے ہم اللہ کی حفاظت کریں نہیں بلکہ یہاں اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ تعالی کے دین کی حفاظت ہے اللہ کے حکموں کی حفاظت ہے اللہ کی شریعت کی حفاظت ہے اپنی زندگی میں اس کا لحاظ کرنا اس کی پابندی کرنا اس کو ضائع کرنے سے بچنا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تنسر اللہ انسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا مراد کیا ہے اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے دوسرا جملہ خود بتا رہا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں لیکن یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا مراد اللہ کے دین کی مدد ہے تو یہاں پر اسی طرح سے اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا مراد اللہ کی حفاظت نہیں ہے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے تو تو اگر اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو محفوظ رکھے ضائع نہ کرے اللہ تعالیٰ تجھ کو محفوظ رکھے گا کئی چیزوں سے دینی اعتبار سے بھی دنیا اعتبار سے بھی ابن راجا رحم اللہ فرماتے ہیں احفظ اللہ کیا مطلب ہے کہتے یعنی احفد حدودا ہو وہ حقوقہ ہو ہو کہتے ہیں کہ حفاظت کر اللہ کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حدیں قائم کر دیں کہ اس کو پار مت کرو ان حدوں کی حفاظت کر حرام میں واقع مت ہو شریعت کے اندر بدعت ایجاد مت کر جو حد اللہ نے رکھ دی ہے اس کو پار مت کر وہ حقوق ہو اللہ کی حقوق کی حفاظت کر توحید میں خلل مت آنے دے اللہ کی عبادت کا اہتمام کر اللہ کا جو حق تجھ پر ہے اس کو اللہ کو دے زکات تیرے مال میں اللہ کا حق ہے دے وہ عوامر ہو وہ ہو اور اسی طرح سے اللہ کے عوامر اور نواہی میں ان کی حفاظت کر جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو پورا کر جن سے منع جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے دین کی حفاظت ہے جامع العلم والحکم میں ابن رجب نے بات کہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہا جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان کی اور اللہ نے کیا فرمایا لکھا بن حفیق منخشی اور رحمان بل غیب و جا اب منیب بہت پیاری آیت اور بہت کچھ اس پہ بولا جا سکتا ہے بہت ساری باتیں اس میں ہیں سرقاف آیت نمبر 32-33 اللہ نے فرمایا ہاد ماتو ادون علی کل اوا یہ جو نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں آخرت کے جو وعدے ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے ہاد ماتو ادون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے ہے علی کل اوا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اللہ کے دین کی اس کی شرع کی حفاظت کرتا والا من الرحمان ابل بالغیب جو رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اس نے دیکھا نہیں اللہ کو لیکن بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے وجہ ابقل منیب اور ایک ایسے دل کے ساتھ اللہ کے پاس آئے جو انعبت رکھتا ہو جس میں اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اوواب بن حفیظ اس کو کہا گیا حفیظ کون ہے جو اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے جیسے مثال کے طور پر سورہ المعارج میں اللہ نے فرمایات نمبر چونتیس پینتیس میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں اس کے ذمن میں تو اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نماز مقرر کی ہے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو معلومہ کہ اللہ نے جو امر صلاح نماز ان کے اوپر لازم کی ہے فرض کی ہے تو اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں حافظو علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی اثر کی نماز کی تو اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اسی طرح سے سورہ 112 میں اللہ نے فرمایا اللہ بش بہت ساری صفات ان کی بیان کی اور کہا فب اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے تو اے نبی ایمان والوں کو خوشخبری سنائی ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو حدیں مقرر کی ان کو پار نہ کیا جائے چاہے وہ عوامر کے اعتبار سے ہو یا نواہی کے اعتبار سے مثال کے طور پر شریعت میں حد ہے کہ ہم چہرہ وضو میں چھوٹی مثال دیکھیے سادہ مثال کہ وضو میں ہم تین سے زیادہ بار چہرہ ہاتھ پاں نہ دھوئیں اب اس حد کی رعایت کرنا چاہیے اس کو پار نہ کیا جائے یا اسی طرح سے اللہ تعالی نے حدیں رکھی ہیں کہ ایک آدمی حرام میں واقع نہ ہو اس کو ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں اللہ شراب پینے سے منع کیا جوئے سے منع کیا جھوٹ بولنے سے غیبت سے شرک سے اللہ نے منع کیا بدعات سے اللہ نے منع کیا تو ان برائیوں میں واقع نہ اور رکنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے پار نہ جائیں ممنوعات پہ داخل نہ ہوں اور مراد میں بھی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں جس چیز سے منع کیا اس کا ارتقاب نہ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی حفاظت کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شریعت کی حفاظت کر اس کے عوامل کی حفاظت کر اس کے نواہی کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی حفاظت کر لاپرواہی مت برت کیا ہوگا یا حفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا معلوم ہے کہ ہماری حفاظت جب کب ٹوٹتی ہے جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں مصیبتیں بندے پر آتی ہیں وہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے دشمن اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں حالات بگڑتے ہیں یہ کب ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے بہت بڑا اور مرکزی اور بنیادی سبب یہ ہے کہ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرتے, اللہ تیری حفاظت ہوں. جب تو اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرتا ہے تجھے اللہ کی پرواہ نہیں اللہ کی مرضیات کی پرواہ نہیں اللہ تیری پرواہ کیوں کرے اللہ تعالی تیرا لحاظ کیوں کرے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے تیری زندگی میں کچھ نہیں تو ہر حکم توڑنے پر تیار ہے تلا ہوا ہے گویا کہ تو اللہ تجھ کو کیوں بچائے مصیبتوں سے تو اپنے دین میں مصیبتوں کو برداشت کیے ہوئے تیری زندگی کے بقیہ حصوں میں اللہ مصیبتوں سے تجھ کو کیوں بچائے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی حفاظت تو کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا یہ بدلے میں ہے یہ ڈیفالٹ نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ مفت میں تجھ کو ملے گا کہ تیرے اندر کوئی خاص بات ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے کیوں کرے اللہ تیری حفاظت اللہ تیری حفاظت تب کرے گا جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے اس سے وہ بنیادی نقطہ ہم کو ملتا ہے جو مسلمانوں کی بقا اور ان کی حفاظت کا ضامن ہے وہ یہ کہ مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کریں اللہ ان کی حفاظت کرے گا وہاں سے ہم کو شروعات کرنی چاہیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے کیا ضائع کیا ہے وہاں ہم اپنی اصلاح کریں اللہ ہماری حفاظت کے اسباب غیب سے پیدا کرے گا ابن رضب الرحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تیری حفاظت کرے گا کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں یہ حفظ کا یعنی حل جزا کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالی کے جو حقوق اس پر ہیں ان حقوق کی حفاظت کرتا ہے ان کی رعایت کرتا ہے تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ جزا عمل ہی کہ جن سے ہوتی ہے ہمارے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا تیرا عمل ہوگا ویسا بدلہ ملے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو انسان کا جس قسم کا عمل بندہ کرتا ہے اس قسم کا بدلہ اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے تو اگر وہ دین کی حفاظت کرے اللہ اس کی حفاظت کرے گا لہذا جزا جن سے عمل میں سے ہوتی ہے اس تعلق سے ابن الملقن رحم اللہ فرماتے ہیں رعایا اللہ تعالی کی حفاظت کر اس کی طاعت سے اللہ تیری حفاظت کرے گا رعایت سے یعنی اللہ تیری نگرانی کرے گا تیرے حالات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو ہر ہر مصیبت بلا سے بچائے گا تیری رعایت کرے گا تیرے تمام امور کی رعایت کرے گا تو اللہ کے دین کی حفاظت کر کرتا کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوتی اب بہت ساری دعائیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پڑھتے نہیں دھیرے دھیرے زندگی سے دین کیوں نکل جاتا ہے علم کیوں ضائع ہوتا ہے عمل چھوٹ جاتا ہے علم بھی نکل جاتا ہے علم کے ضائع ہونے کا ذریعہ دین کے ضائع ہونے کا ذریعہ بے عملی ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دین کی حفاظت اپنے آپ ہو رہی تیرے عمل کے ذریعے سے دین باقی رہتا ہے تیرے عمل کے ذریعے سے دین زندہ ہے تو عمل کے ذریعے سے دین کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی سے تیری حفاظت کرے گا المعین اعلیٰ الربعین میں ابن ملقین کہتے ہیں آپ دیکھیے قرآن کری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فل خیر یوسف میں آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ دیکھیے اللہ نے کیسی حفاظت ان کی کنویں کی؟ ڈالے لوگوں نے بھائیوں نے کنویں ڈال دیا پھر وہاں سے نکلے وہاں حفاظت اللہ نے کی ضائع نہیں ہونے دیا ان کو پھر لوگوں نے خریدا بیچ دیا آزیز من سر کے آ گئے تہمت لگی اللہ نے وہاں بھی ضائع ہونے نہیں دیا بچایا ان کو جیل میں سے نکلوایا کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرمایا خیر حافظاً اللہ تعالیٰ بہترین سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے وہ ارحمر اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دو باتیں حفاظت اور ترحم وہ مدرس سے تجھ کو بچائے گا تیری مصیبتوں سے پریشانیوں سے خطرات سے تجھ کو محفوظ رکھے گا اور کون جو اللہ سے اچھا تجھ کو تیری حفاظت کر سکے حکومت باڈی سسٹم جتنی چیزیں تو شمار کر دے اللہ سے بڑھ کے تجھ کو اور کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کیا کہا تھا کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو اللہ اگر حفاظت کرنے والا ہو تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تو یہاں پر کہا ف اللہ خیر انحاق سارے حفاظت کرنے والوں میں سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے وہ ارحم اور نہ صرف یہ کہ حفاظت کرے گا وہ تجھ پر رحم بھی کرے گا اپنی عطائیں تجھ پر لٹائے گا وہ ارحم الراحمین اور بڑا رحم کرنے والا ہے اس یوسف میں چونسٹھ میں اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا خلفی یا فبو نہ انسان کے سلسلے میں اللہ نے کہا اس کے آگے پیچھے اللہ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں ماقبات جو بدل بدل کے آتے ہیں لہو ماقیبات اللہ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں آگے پیچھے یا من نہ اللہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اپنی بد عملی سے اس حفاظت کو اپنے لیے معطل مت پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہ حفاظت نہیں کرتے ہیں لیکن حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے رہتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے کہ اس کو مصیبت میں ڈال دے پھر دشمن چھوٹا سے چھوٹا دشمن بھی اس کو بڑی, بڑا نقصان اور بڑی تکلیف پہنچا دیتا ہے اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں جی دوسروں کو خوش کر کے ان کی حفاظت کی چاہت نہ کرے ایسور میں آیت نمبر گیارہ میں اللہ نے فرمایا یا اسی طرح سے اللہ نے تقوا پر اپنی طرف سے حفاظت اور مصیبت سے نجات کا وعدہ کیا ہے اللہ نے فرمایا و میتق اللہ جا اللہ خرجا جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تقوا پر ہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالی مصیبت سے نکلنے کا اس کو راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو سر طلاق آیت نمبر دو تین یہ اللہ نے فرمایا وہ میتق اللہ جاء اللہ یسرا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے برائیوں سے بچتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ میت اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ کے خوف سے ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو تقوا کہتے ہیں اللہ کے خوف سے دنیا کی وجہ سے نہیں ریاکاری کی وجہ سے نہیں یا دنیا کے نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا اس کا نام تکوا ہے وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ اللہ یا مِنْ اللہ یوسرا اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے اس کی تنگیوں کو اللہ تعالی آسانیوں سے بدل دیتا ہے تو یہ سور اطلاق میں آیت نمبر چار میں اللہ نے کہا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اَي لَهُ اس کے معاملے کو اللہ آسان کر دیتا ہے وہ وَيُيَسِّرُ عَلَيْهِ سرو علیہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیسیر کا معاملہ فرما دیتا ہے اس کی تکلیف کو ہلکا کرتا ہے اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے وہ عَاجِلًا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جلد ہی کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جلد ہی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کس کے لیے ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکموں کی رعایت اور ان کا لحاظ کرتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ پہلی بات اس میں ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ لبکیہ باتیں اگلے درس میں دیکھیں گے اکو الحد و رکم اللہ تعالیٰ شیخ محترم کر ذائے خیر عطا فرمائے بڑی قیمتی باتیں دونوں حدیث کے شرح میں سننے کو ملی ہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی پوری دنیا میں جہاں بھی حفاظت فرمائے آپ لوگوں سے یہ درخواست میں بار بار کرتا ہوں کہ اسے پروگرام کا زیادہ زیادہ اعلان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا خالص اسلام کا علم حاصل کریں اور یہ بھی درخواست ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کچھ سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان تمام باتوں کو شیخ کی مغفرت کا درجات کی بلندی کا اور شیخ کی حفاظت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ شیخ حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیخ کے دوروں سے اس طریقے استفادہ کرتے رہیں انہی باتوں کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے نزاکم اللہ خیر الصلّہ عبینا محمد اللہ علیہ واسعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر شیخ کے ساتھ آپ سب لوگوں کی ملاقات ہوگی اللہ خیر